آیت نمبر پینسٹھ سے بہتر تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرماتا اللہ تعالی و الا دن اخاہم ہودا اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی حود علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالی قوم عاد کا واقعہ بیان کرتا ہے اور قوم عاد جو ہے زمانے کے اعتبار سے تاریخی طور پر نوح علیہ السلام کے بعد ان کا ذکر آتا ہے زمانے کے اعتبار سے تاریخی طور پر یہ قوم آئی ہے اور ان کا علاقہ جس طرح کہ اللہ نے صورت احقاف میں بیان کیا ہے اس کے بارے میں پوری صورت ایک نازل کی ہے اور ان کا واقعہ وہاں پر بیان کیا ہے تو احقاف جو ہے ان کا یہ ان کا علاقہ تھا احقاف کی بستیاں اور یہ احقاف کی بستیاں کہاں پر تھیں یہ جو حضر موت یمن کا شہر ہے اس کے اور عمان کے درمیان امان اور حضرمات کے موت کے درمیان تقریباً جو آج کل سعودیہ کا جو مشرق کی جنوبی علاقہ ہے مشرقی جنوبی علاقہ جو رب الخالی کے نام سے کہا جاتا ہے روب الخالی کے روبو کے معنی چوتھا حصہ کوارٹر خالی جو بالکل خالی ہے کیونکہ یہ سارا صحرا علاقہ ہے اور بالکل وہاں پر کسی طرح کی آبادی آج بھی نہیں ہے تو روب الخالی کے نام سے اس کو اسوی کہا جاتا ہے تو یہ علاقہ جو ان کے یمن کے تقریباً مشرق میں کہہ لیجیے امان کے مغرب یا اس انداز سے یہ علاقہ تقریبا جس کو جہاں پر قوم عاد تھی اب اگرچہ آج یہ صحرا علاقہ ہے وہاں پر ریت ہی ریت ہے اور صحرا ہے صرف لیکن اللہ عالم جہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ قوم عاد وہاں پر تھی وہاں پر لہراتے کھیت اور دریا اور نہریں چلتی تھیں بلکہ جس طرح کے بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ بعض تاریخ دانوں نے بعض تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے وہاں پر ایسے تاریخی لکھی ہوئی چیزیں دیکھی ان کو ملی ہیں کہ جو قوم عاد کے بعد کے زمانے کی ہیں کہ جس میں ذکر ہے اس بات کا کہ ہم ہمارا یہ علاقہ جو ہے بہت نہروں کا علاقہ ہے باغات کا علاقہ ہے اور سرا کا علاقہ اس کو بیان کیا گیا ہے اور اس میں اللہ کے نبی وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اس وقت تک قیامت قیامیں ہوگی جب تک جزیرت العرب جو ہے وہ پھر سے نہرے اور دریا اور باغات نہ بن جائے گا اس کا معنی یعنی کہ سے بھی یہ معنی ملتا ہے کہ آج جو جزیرت العارب کے نام سے یہ سارا صحرا علاقہ جو دیکھتے ہیں ہم کسی زمانے میں یہ صرف صحرا نہیں تھے بلکہ یہاں پر دریا بہتے تھے اور نہریں تھیں دریا چلتے تھے اور باغات تھے تو یہ ہے قومیات کا علاقہ احقاف کا جس طرح ہمیں بتایا ہے تو زمانے کے اعتبار سے قوم کے بعد یہ قوم آتی ہے تو ان کے نبی کون تھے حودر السلام تو علامات وََِ عادن اخاہم ہودہ اور بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی اور بھائی ان کو کیوں کہا کیونکہ ان کے انہی میں سے تھے انہی میں سے تھے اور بلکہ ان میں سے ہونے کے بجائے ان میں سے جو یعنی کہ سب سے افضل ترین حسب و نصب سے ان کے خاندانوں میں سے تھے ان سے ان کا تعلق تھا اور ایسے ہی انبیاء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء کو حسب و نصب کے اعتبار سے یعنی جس قوم میں سے بھیجتا ہے اس قوم میں سب سے اعلیٰ اور اشرف ہوتے ہیں قال یاقوم عبود اللہ ہم لکمن الََََََََََََََََََََََٰن غیرو تو حود علیہ السلام کی بھی دعوت وہی تھی جو نُول علیہ السلام کی کال عقوم میں عبداللہ کہا انہوں نے کیا ہے قوم منی عبادت کر اللہ کی مالکم من اللہ غیر نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کو معبود یہاں بھی وہی بات جو ہم نے پچھلی آیتوں میں کی ہے کہ قوم عادت بھی اللہ کو جانتی تھی اللہ کو مانتی تھی اسی لیے تو حود علیہ ان کو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں ورنہ انداز کیا ہونا چاہیے تھا اندازی ہونا چاہیے تو پہلے اللہ کا تارک راتے کہ تمہارے رب یہ, یہ بت نہیں ہے ایک اللہ کی ذات ہے اللہ کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے وہ تمہارا رب ہے لیکن براہ راست اللہ کا نام لے کر اس کی عبادت کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قوم اللہ کو مانتی جانتی تھی جس میں آج کے کلمہ کو مشرق و کرد ہوتا ہے کہ قرآن میں جن مشر کو ذکر آیا وہ مشرق ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں تھے میں لکم الہ غیر نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کو معبود اور ان کے معبود بھی قوم ما... قوم کے معبودوں کی طرح تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ولیوں کو ہستیوں کو ان لوگوں کو ان کی عبادت ہوتی تھی ان کی پوجا کی جاتی تھی یا تو براہ راست ان کی قبروں پر یا پھر ان کے بت اور مورتیاں بنا کر تو تمہارے لیے اس کے سوا کو معبود نہیں اف علاق کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ کے عذاب سے کہ اتنا بڑا شرک کر کے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا کر تم کو ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے شر... اللہ کے کا کہ اللہ تمہاری پکڑ کرے قالملازی قَالَ نے کفرومن قوم ہی تو کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا انانا را کا فی صفہ <صفاحا> دیکھیے نبیوں کو کیا کیا تعے ملتے رہے ہیں کہ ہم تم تم کو دیکھتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو تم بے وقوف ہو اور یہ باتیں جو تم کر رہے ہو یہ دین کے نام سے جو تم ہمیں سناتے ہو یہ بے وقوف کی باتیں ساری انانا را کا اور اس کو تاکید کے ساتھ لام کہ ہم یقینی طور پر دیکھتے ہیں کہ تم بے ہو یہ بے کی باتیں کر رہے ہو اور صرف بیوقوف نہیں بلکہ ب انََََََََََ علیٰ نگن کا لڑکا اور یقینی طور پر ہم تم کو خیال کرتے ہیں جانتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو یعنی اس سے بڑھ کر اور کسی کی تان و تشنی کیا ہو سکتی ہے اللہ کا وہ نبی کہ جو اپنی قوم میں سب سے حسب و نصب میں اعلیٰ ہو آپ کسی گھٹیا قسم کے آدمی کو جس کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی کہ یعنی کہ وہی گھٹیا ہے جو اللہ کے دین سا دین کا منکر ہے لیکن لوگوں کی نظر میں جس کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے اگر اس کو بھی اس طرح کی باتیں کرو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتا چہ جے کہ اس شخص کو جو قوم کے اعلیٰ ترین لوگوں میں سے ہو اپنے حسب و نصب سے تو اس کو اس طرح کی باتیں کی جائیں لیکن اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کے دین اللہ کے دین پر چلنے کا انداز کیا رہا ہے اور اللہ کے دین پر چلنے والوں کو کس کس کس طرح کی نقطان و تشنیح کا اس طرح کی مشکلات کا سامنا رہا ہے تو قوم نے کیا کہا ہے کہ ہم تم کو دیکھتے ہیں کہ تم بیوقوف ہو بے وقوف ہو بیوقوف کی باتیں کرتے ہو اور بیوقوف ان کو کیوں کہا وہ اسی طرح کے جس طرح کے ہر زمانے کے کافر مشرق متکبر یہ بڑے لوگ جو ایمان والوں کو کمزوروں غریبوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں آج بھی اگر کوئی کسی کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے پانچوں نمازوں کے لیے مسجد کی طرف آ جا رہا ہے اور دین کی اس کے ساتھ دین کے ساتھ ساری اس کی رغبتیں ساری اس کی اس کی ترجیحات ساری اللہ کے دین کے لیے ہیں اللہ کے دین کو سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا اور اسی کے لیے ساری اس کی محنت کوششیں اسی پر ساتھ اپنا ٹائم دے رہا ہے اور دنیا کی دوڑ سے پیچھے ہے تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس بیچاری کی دوڑ تو مسجد تک ہے اس کو تو صرف یہ نماز کے پتہ ہے مسجد کے پتہ ہے اس کو دنیا اس کو دنیا کا کیا پتہ کہاں بستی ہے دوسرے الفاظ میں کیا ہے کہ یہ بے ہے عقلی طور پر یہ بالکل بے چارہ بیکورڈ ہے پیچھے ہے اس کو کیا پتہ کہ دنیا کیا ہے تو آج بھی وہی فلسفہ ہے جو ان ہزاروں سال پہلے کا چلا رہا ہے تو کوئی آج کی باتیں کو نئی نہیں, نہیں ہیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو ہے یہ تعے ملتے رہیں ان اللہ ددین اجرم کان اللہ امن الحق بیدا مرو بیہم یا تغامزور کہ اللہ تعالیٰ کیا محسور متفقین کے آخر میں کہ مجرم بے ایمان ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے پاس سے گزرتے تو ان کے طرف اشارے کرتے ہوئے ان کو تان و تشنی کرتے اس لیے یہ دنیا کا نظام چلا آیا ہے کہ ہمیشہ باطل پرست لو اللہ کے نیک بندوں کا مزاق اڑانا چاہے وہ نبی ہو یا نبیوں کے پیروکار ہوں اس لیے ہمیں اس سے یہاں پر جو سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کے دین اور سچے دین بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی اپنے خود ساختہ دینوں پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو وہ اس کے اپنا ایک کردار ہے لیکن اگر اللہ کے سچے دین پر چلنے کی وجہ سے اگر کوئی تان و تشنیح ہوتی ہے تو یہ نبیوں کا منہج ہے یہ نبیوں کا طریقہ ہے یہ اللہ کی سنت ہے <تصفح> تو قوم نے کیا کہا انا کا فی اضافہ کہ ہم تم کو بیوقوفی میں دیکھتے ہیں بیوقوف ہو تم کہ باپ دادا کے وہ دین کو جو جس پر چلے آ رہے اس کو چھوڑ کر یہ نیا دین تم کھڑا کر دیا اور اننا الاء کا اور یقینی طور پر ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے ہو تمہاری نبی ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے یہ باتیں جو ہمیں بتا رہے ہیں سارے غلط ہیں قال یا قوم لے سب اِصفا جیسے لول علیہ السلام کا جواب تھا ایسے ہی بڑے ٹھنڈے انداز سے حود علیہ السّلام کا جواب نہیں کہا کہ بھی تم بے ہو تم جھوٹے ہو نہیں لے سب اي صفا اے میری قوم پہلے خطاب ديكھے قال يہ قوم اے یعنی ميرى قوم يعنى قوم كو اپنى طرف مائل کرنے کا انداز ان کی اگرچہ وہ انہوں نے تاند و تشريق كى انہوں نے جو باتيں کی تھى بڑی سنگين تھى لیکن اس کے باوجود ٹھنڈے انداز ہے。اے میری قوم نہیں سب یہ مجھ میں کوئی بے نہیں ہے میں جو باتیں کر رہا ہوں کوئی بے باتیں نہیں بلکہ اللہ کے دیئے ہو علم اور دین کی باتیں ہیں مدا کنِ رسول رب العالمی لیکن میں کون ہوں میں رسول ہوں جہانوں کے رب کی طرف سے میں بے نہیں ہوں جو تم کہتے ہو لیکن جہانو کے رب ترک رب کی طرف سے رسول ہوں اپنی اپنے تعارف کرایا کہ میں کون ہوں ابلیکم گم کم ربی اور نول علیہ السلام کی طرف پھر اپنا عہدہ اور منصب بیان کرتے ہیں اپنا وظیفہ اپنا کام بیان کرتے ہیں کہ میرا کام کیا ہے میں کوئی تمہاری سرداری لینے نہیں آیا تم پر کوئی چودراہٹ کیمپ کرنے کے کی لیے نہیں آیا بلکہ میرا کام کیا ہے ابلی گمر صلا ربی میرا کام صرف یہ ہے کہ تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاؤں اور یہاں پر بھی نبیوں کے عہد منصب کا پتہ چلتا ہے کہ اصل نبی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ رب کے پیغام پہنچانا نہ وہ رب ہوتا ہے نہ رب کی طرف سے کوئی خاص اس کو اختیارات صلاحیتیں ملی ہوتی ہیں بلکہ اس کا صرف اور صرف کام رب کے پیغاموں کو لوگوں تک پہنچانا و <تصفح> بلگُکم تم کو پہنچاتا ہوں رسا العطی ربی اپ رب کے پیغام و ان الکم ناؤسخن امین اور پھر اپنا مزید یہ تعارف کرایا کہ میں تمہارے لحاظ سے تمہارے لیے کیسا ہوں ان الکم میں تمہارے لیے ہوں ناؤِخن بڑا خیر خواہ نصیحت کرنے والا خیر خواہ کرنے والا یعنی جس چیز کی طرف تم کو بلا رہا ہوں جس کی دم کو دعوت دے رہا ہوں عین تمہاری بلائی خیر کی یہی چیزیں ہیں اور یہی ہر نبی کی حقیقت ہے کہ ہر نبی اپنی قوم میں سب سے بڑھ کر ان اس قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے النبی الا بلمین مین انفسم کہ نبی اکم جو ہے وہ مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں اور نبی اکمل صلی اللہ علام لقدہ اکم و رسول منفصمہ عزیز علیہم ان تم ہرِسن علیہم بل منین رعف الرحیم صور و تب کے آخر آتا ہے انہوں نے کیا فمایا کہ یقین تمہارے پاس وہ رسول آ گئے کہ جو عزیز العلیم انت تم کہ وہ چیزیں جو تمہارے لیے مشکل کی ہوتی ہیں ان کو آپ کو بڑی وہ گراں بہت ناگوار گزرتی ہیں حریث علیکم اور تمہاری خیر خواہی تمہاری ان چیزوں پر آپ کی بڑی حرص ہے بڑی کوئی کوئی کوشش ہے بالمؤمنین رعف الرحیم اور مومنوں کے ساتھ آپ کی بڑی شفقت اور رحمت ہے تو کہنے کیا مقصد یہ ہے نبیوں کا معاملہ کہ نبی جو ہے وہ قوم کے لیے سب سے بڑھ کر ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کا خیر ہوتا ہے اور اسی لیے آپ کہ اللہ جس نبی کو بھیجا اس نبی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اپنی قوم کو ہر اس قوم اس چیز کا حکم دے ہر اس چیز کی طرف ان کی رہنمائی کرے جس میں اس قوم کی خیر بہتری ہو ان کی خیر و ہو دین دنیا کے لحاظ سے اور ہر چیز سے ان کو بچائے کہ جس میں ان کا نقصان ہو اور یہی اصل خیر ہے ہم بعض اوقات خیر خواہیوں ان کا جو انداز ہم نے جو اپنا رکھا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بی بچوں کے ساتھ والدین کہ ان کو کھلا دو اچھا پلا اچھا کھلا پلا دو ان کے اچھے دنیا کے رہنے سہنے کے انتظامات کر دو لیکن ان کا اخلاق کیا ہے ان کا دین کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس طرف کوئی توجہ نہیں یہ خیر خواہی نہیں بلکہ یہ بدخواہی ہے کسی کی دشمنی کا انداز کسی کے ساتھ بدخواہی کرنے کا انداز اس سے, اس سے کوئی اور بڑھ کر نہ ہو کہ آپ اس کو دنیا کی نعمتوں میں چاروں طرف سے ہر طرح کی اس کے فروانی اس کے دیتے رہو اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی جہاں پر ان کی آخرت کا دار و مدار ہے جس دین پر عقیدے پر اخلاق پر اس کا اس پر کوئی توجہ رہو ہو اسی اللہ کے ربی لوگوں کے سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتے ہیں کہ ہر خیر کی بات جس میں ان کی دنیا آخرت کی بہتری ہے ان کو ان کی رہنمائی کرنا اور ہر وہ چیز جس میں ان کے دنیا آخرت کے لحاظ سے کسی لحاظ سے ان کے لیے نقصان ہو سکتا اسے ان کو بچانا وہ آن لاکم امین میں تمہارے لیے بڑا ہی نصیحت کرنے والا اور امانت دار ہوں تو نبیوں کی ایک صفت کیا ہے وہ امانت داری کہ وہ ان کا کردار پاک صاف ہوتا ہے اس میں کس طرح کی کوئی اونچ نیچ کوئی کوئی لوگوں کے ساتھ کوئی گھپلے کوئی ایسی زیاد ظلم زیادتیاں ایسی چیزوں کے ہانی ہوتی کیونکہ دعوت کے میدان میں جب تک آدمی کا کردار پاک صاف نہ ہو وہ اس کی دعوت آگے نہیں چل سکتی تو اس لیے جس طرح کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے پڑتے ہیں کہ آپ کا صادق اور امین ہونا کافروں کے ہاں بھی آپ کے دشمنوں کے ہاں بھی اس لیے تھا کہ تاکہ آپ کی دعوت کو لوگ قبول کریں اور جو رد کرتا ہے پھر وہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے تعصب اور اانات کی وجہ سے رد کرتا ہے نہ کہ اس کے اس کو آپ کے اوپر کوئی اور اعتراض ہے تو ان الکمر ناصح الام امین کہ میں تمہارے لیے بڑا ہی نصیحت کرنے والا امانت دار ہوں یعنی باعت ماد ہوں اب آجب تم انجا ذکر مر رب اعلیٰجلی من کم کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ انجا آ کم ذکر مر رب کیا تمہارے پاس آیا ذکر نصیحت وہی آئی مر رب کی طرف سے اعلیٰ راجلی من تم میں سے ایک آدمی پر یعنی تمہاری قوم میں سے ایک بھائی بندے پر جو ہے اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گئی تو کیا تمہیں اس پر تعجب ہوا لیون زیر تاکہ وہ تم کو اللہ کے اداب چھڈ ہے یہاں بھی وہی معنیٰ جو عور السلام کے واقعے پڑھ چکے ہیں کہ نبی اور رسول جو ہیں وہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں بشر ہوتے ہیں اس لیے ان کے دشمنوں کو مخالفوں کو ان پر یہی اعتراض رہا ہے کہ کیسے جو ہے ہمارے جیسا انسان جو ہے نبی رسول بن سکتا ہے تو کیا تم اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے تم میں سے ہی ایک آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے وہی آ اللہ کا ذکر آیا لیون ذیرا کم تاکہ وہ تم کو اللہ کے اداب بد قرو از جا عالقم خلفہ امباد من قو منوخ اور یاد کرو اس نعمت کو اس جالکم خلفہ کے جب تم کو جان نشین بنایا خلفاء جمع خلیفہ کی اور خلیفہ کا لفظی معنی جان نشین اور جان نشین کیا ہوتا ہے جو کسی کے جانے کے بعد اس کی جگہ لیتا ہے جو کسی کے جانے کے بعد اس کی جگہ لیتا ہے یعنی کہ یا کسی عہدے منصب میں جگہ لیتا ہو یا اس کے مال دولت کو سنبھالنے میں اس کو چلانے میں کسی بھی انداز سے اس کی جگہ لیتا ہو اس کو جان نشین کہا جاتا ہے <تصفح> تو تم کو یاد کرو کہ جب تو قوم نو کے بعد تم کو جان نشین بنایا یہاں بھی ہمیں کیا معنی ملتا ہے کہ سب سے پہلے رسول کون ہیں نور علیہ السلام <تصفح> <نوع> ہیں <علیہ السلام تصفح> <علیہ السلام تصفح> اس لیے ہم نور علیہ السلام کے واقعے میں پڑھتے ہوئے وہاں پر انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا نول علیہ السلام نے ذکر نہیں کیا کسی پہلے نبی کا کسی پہلے رسول کا جو ان سے پہلے جس طرح دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ریص ص السلام ان سے پہلے تھے یا شیخ صلام ان کے پہلے تھے تو اس طرح کی اگر بات ہوتی تو نول علیہ السلام بھی ذکر کرتے جس طرح حود نے ذکر کیا ہے کہ یاد کرو کہ جب تم کو فلاں نبی کے بعد فلاں رسول کے بعد تم کو جانشین بنایا لیکن نول علیہ السلام جب اس طرح کی بات نہیں کی اور حود علیہ کر رہے ہیں اس کا معنی کیا ہوا کہ سب سے پہلے رسول نول علیہ السلام ہے اور یہ قوم نوع آج جو ہے وہ نور علیہ السلام کے بعد آنے والی ہے ان کے بعد ان کی قوم کے بعد آنے والی ہے تو تم کو جانشین بنایا قوم نو کے بعد اور جانشین بنانے کا معنی کہ قوم نو کو غرق کیا ان کو تباہ کیا اور ان کو غرق تباہ کرنے کے بعد اس کے بعد تم زمین پر آئے اور تمہیں اللہ نے نوین کی وراثت دی اور زمین کی نعمتیں تم کو عطا کی وزادکم قم فلخل قسط بزاد اور زیادہ کیا تم کو فلخلقی تمہاری پدائش میں یعنی تمہاری خلقت میں تمہاری جسامتوں میں تمہاری قبط اور طاقتوں میں بس وطن کشادگی میں یعنی تم کو یعنی کہ جسمانی طور پر کشادگی عطا کی اور واقعی قوم جو ہے ان کی خصوصیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پر وہ قوت طاقتیں وہ سامتیں دی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اور یعنی کہ بندوں میں سے کسی کو یہ چیز نہیں ملی تھی اور ان کے سی پر گھمنڈ بھی تھا من اشد من ناقوا انہوں نے کیا کہا کہ ہم سے بڑھ کر کون ہے جو قوت طاقت میں ہو سکتا ہے تو اور یعنی کہ اور جگہ جگہ اللہ نے قرآن کریم اس کا ذکر کیا ہے اس قوم کا تو جس طرح وہ اپنی قوت اور طاقت پر ان کو گھمنڈ تھا اللہ نے اسی طریقے سے ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھی سب سے جو ہلکی ترین معمولی سی چیز ہو سکتی ہے ہوا جیسی ان کے اوپر مسلط کی تمہیں وضاحت کمفلخل قبستہ اور تم کو زیادہ کیا تمہاری پیدائش میں تمہاری خلقت میں تمہاری جسامتوں میں بستتن کشادگی میں یعنی تم کو تو پوتے طاقتیں وہ دی جو کسی اور کو نہیں دی تھی فض کر اعلیٰ اللہ اللہ پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو <تصفح> اور یاد کرنے کا معنی کہ اللہ کی نعمتوں کو جانو کیونکہ نعمتوں کو یاد کرنے کے اندر سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے کہ نعمت کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا نعمتیں ہیں ان کو پہچاننا کہ آپ آدمی کو اللہ کی نعمت کا پتہ ہی نہ ہو تو اس نعمت کی کیا قدردانی کرے گا اس نعمت کو جاننا اس کا اعتراف کرنا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر نعمت ہے اللہ کا فضل ہے اور پھر اس نعمت کے تقاضے پورے پورے کرنا اور تقاضے کیا ہیں اس کا شکر زبان سے دل سے اور عمل کے ساتھ تو فض اللہ اعلیٰ جو ہے نعمتوں کے بارے میں آتا ہے اس کا معنی فض اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو ان, ان کے ان کی قدردانی کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ نعمتوں کی قدر دانی میں کیا فلاح ہے ایک تو وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو اور بڑھاتا ہے بھائی تازہ رب کملہ ان کہ جب تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے عزیز تو تم کو اور زیادہ دوں گا ایک تو فلاح یہ ہے اور دوسری فلاح جو حقیقی فلاح ہے کہ ان نعمتوں کے ان کے شکر ادا کرنے پر ان نعمتوں کے تقاضے اور حق ادا کرنے پر جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتو کی نعمتیں ملنے والی ہیں تو یہ اصل فلاح یہ ہے تو اللہ تفلق تاکہ تم فلاح پاؤ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانو ان کی قدردانی کرو تو تاکہ تمہاری کامیابی ہو آگے سے قوم نے کہا جواب دیا قالو اجیتین ابو اللّہ وحطہ کہا قوم نے کہ کیا تو آیا ہمارے پاس کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور یہاں پر اس سے پہلے کہ اس آگے کیاتے لے ہے علیہ السلام اپنے حود علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ دعوت دینا ان کو یہ نصیحتیں کرنا تو اس میں ہمیں کیا معنی ملتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کسی قوم پر جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اس کے اوپر احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی ان کو جو ہے یعنی کہ صلاحیتیں ہیں ان چیزوں کو اس قوم کے سامنے اجاگر اس انداز سے کرنا کہ یہ ساری اللہ کی دی ہوئی ہیں یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں کیونکہ شیطان اور شیطانی باطل پرست جو قوت طاقتیں ہیں لوگ ہیں ان کا ہمیشہ انداز یہ ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ سے ہٹا کر نیچر کی طرف اپنی طرف یا اوروں کی طرف منصوب کرنا جس طرح ہم نے کر ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ نعمتوں کو اوروں کی طرف منسوخ کرنا یا اس کو قدرت اور طبیعت اور نیچر کی طرف منسوخ کر کے جو ہے اللہ کی طرف سے اس کو ہٹا دینا کہ اللہ کا کوئی خیال نہ ہے، اللہ کا کوئی اس ذکر نہ آئے اور پتہ نہ ہو کہ انسان کو کہ یہ چیزیں میرے اوپر کرنے والا اللہ کی ذات ہے لیکن جب انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مجھے یہ نعمتیں دے رہا ہے مجھے یہ قوت طاقتیں ملی ہیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں یہ صلاحیتیں جو مجھے حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو یقینی طور پر اس کے دل میں اس اللہ کی قدردانی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا اس کے اندر مادہ پیدا ہوتا ہے قال اجیت لینا ابو اللّہ قوم نے کیا آگے جواب دیا کیا تو آیا ہمارے پاس لینا عبداللہ واحدہ ہوں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں وہ نظراما کان آبود آبا اور چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا یہ اسی طرح سے ہے جس طرح کہ آپ صلی وسلم کو قوم نے کہا اجال الاحدہ شی جب کہ اس نے سارے مابودوں کو چھوڑ کر سبھی کو ایک ہیلا بنا دیا ہے کہ بارش آمی. وہی برساتا ہے روزی وہی دیتا ہے اولادیں وہی دیتا ہے صحت ہر چیز وہی دینے والا سارا کام ایک ہی نہ کر لیتا ہے کیونکہ ہر زمانے کے مشرق کافر جس طرح کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف طرح کے مشرقوں کافروں کو چاہے وہ مشرق عصری حقیقی مشرک ہوں یا کوئی اسلام کا نام لینے والے ہو ہوں نے اپنے طرح طرح کے معبود بنا رکھے ہیں کہ جو یہاں سے اولادیں ملتی ہیں یہاں سے روزی ملتی ہے یہاں سے بارشیں برستی ہیں یہاں سے کچھ اور ملتا ہے تو ہر زمانے میں ہر زمانے کے کافر و کا اپنے معبودوں کے بارے میں تصور رہا ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا عجیت علینہ ابد اللہ ودو کیا تم چاہتے ہو اس یہ چیز کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں وہ نہ ذرا ماں کا آبد اور چھوڑ دیں کہ جن کی پوجا کرتے عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا یعنی ایک اللہ سے ہٹ کر اوروں کی معبود اور یعنی کہ عبادت کرنا فطینہ بماعطہ عید ان کن تمن سعودقین اگر تو سچا ہے تو پھر ہمیں وہ آداب لا کے دکھا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے فاتینہ فصلا پھر ہمارے پاس بیماطہ عید وہ آداب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے انکم تمنسعودیقین اگر تو سچوں میں سے ہے سچوں میں سے ہونے کا مانا اور یہ کس عذاب کا کہہ رہے ہیں کیونکہ ہر نبی جب قوم کو آ کے دعوت دیتا تو قوم کو اللہ کے عذاب کی وارننگ بھی دیتا کہ میں تم کو اللہ کے عذاب یعنی کہ تم کو اللہ کے عذاب اپنے اس کے اسے ڈرانے کے لیے آیا ہوں جس طرح کہ صلی اللہ نے بھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر جب اللہ کی واحدانیت کا بیان کیا تو ساتھ لوگوں کو کیا کہا کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں تو ہر نبی کی بنیادی طور پر دعوت کے ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا یہ انداز رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کی بات کو مانیں اور اپنے شرک کو کفر کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹیں تو تو جس عذاب کا ان کو وعدہ کرتے تھے حود علیہ السلام اب قوم کیا کہ اطفہ بِمَا وماطہ عید پسلا وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے انکن تمل سوادقین اگر تو سچوں میں سے ہے اور یہی وہ چیز تھی یہ وہ چیز ہے کہ جو تقریباً ہر نبی کے ساتھ رہی ہے ہر نبی کے ساتھ قوموں کا یہی انداز رہا ہے کہ قوم آگے سے جھٹلانے کے لیے کہ نبی کو کیا کہتی ہے جس عذاب کو تو ہم سے وعدہ کرتا وہ لا کے ہم نے دکھا حتیٰ کہ آپ صم کو کیا کہا کیا کہا کیا بلکہ آپ کو نہیں بلکہ نے براہ راست اللہ سے مخاطب ہو کر کہا کیا کہا علام کا انحد الحق منقق تیرا علین حجار عطمن اسلم کہ اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے یہ نبی کا آنا یہ قرآن حق ہے تو یہ نہیں کہ ہمیں ہدایت دے دے, دے دیکھیے کس انداز سے جب عقلیں پلٹی ہوتی ہیں اور انسان اندھا ہوتا ہے تو کس انداز سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہدایت دے دے بلکہ کیا کہا ام تیرا علیہ نے حجارتمن سما ہمارے اوپر آسمان سے پتھوں کی بارش کر تو یہ ہے جب انسان بدبختی کی انتہا کو پہنچا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی نبی کو جھٹلاتے ہوئے اور یہ کا یہ سخت یعنی کہ جو سخت انداز ہو سکتا ہو یعنی جس کے بعد جٹلانے کی کوئی دوسری شکل ہو کہ آدمی کسی کو کہہ بھی تو جو دھمکیاں دیتا اللہ ہمیں کر کے دکھا فاتینہ بھی میں آتا ہے دنہ بس وہ عذاب لا کے دکھا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا امکنتا میرے سوالقین اگر تو سچوں میں سے ہے قال قدب کا علم مر رب کم رج سُن تو حود علیہ السلام آتے ہیں قدبہ کا علیکم یقیناً تم پر آ پڑا مر رب مرب کی طرف سے رج سن و غدب رج سن ناپاکی و غدبن اور اس کا غصہ اور غدب یہ کیا ناپاکی اور کیا غصہ اور غدب ہے جو ان کے اوپر آ پڑا اور کس چیز کی وجہ سے ان کے کفر و شرک کی وجہ سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے جلٹانے کی وجہ سے تو ریس کیا تھا ناپاکی کیا ہے ہاں بد عقیدے کی عقیدے کی ناپاکی شرک کی ناپاکی شرک کی ناپاکی کہ جو تمہارے اوپر شرک جو ہے تمہارے تمہارے اندر رچ بس چکا ہے اور جس کو تم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو عقیدے کی یہ خرابی یہ عقیدے یعنی اپنے شرک کی ناپاکی تمہارے اوپر آ پڑی تمہارے اوپر مسلط ہوگی مقدر ہوگی تمہارے اوپر اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے آداب کے تم مستحق ٹھہرے قدوہ کا عالم یقیناً تم پر پڑا پڑھا میرے ربی کو تمہارے رب کی طرف سے رج سن ناپاکی رشیر کی ان چیزوں کی وہ غد اللہ کا غدر تمہارے اوپر آ پڑھا اتوجا دلوننی فی اسما ان سم میں تموہ ہا ان تم آبا اکم کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو بحث کرتے ہو اتوجا دلوننی تم سے جھگڑتے ہو بحث کرتے ہو فی اسما ان ایسے ناموں کے بارے میں اسما جمع اسم کی کہ ازمین ایسے ناموں کے بارے میں سب انتم و آبا کم انتم جو نام تم نے رکھے ہیں وہ آبا اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں مع نظر اللّہ بہ منصل یہ نام رکھنے کی اللہ نے کوئی دلیل حجت نادل نہیں کی نام کیا رکھے ہیں وہ نام وہی ہیں جو آج ہیں یہ داتا ہے یہ گنج بخش ہے یہ دستگیر ہے یہ غریب نواز ہے یہ غوث ہے یہ فلان ہے فلان ہے یہ نام پرانے چلے آ رہے ہیں ہر ہر مشرق جو ہے ہر زمانے کے مشرق کو کافروں نے یہ نام اپنے معبودوں کو بتوں کو دیے ہوئے تھے کہ دستغیر ہے جو مشکل کے وقت میں آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے یہ داتا ہے جو آپ کو روزی دینے والا ہے یہ گنج بخش ہے جو آپ کو خزانے دیتا ہے یہ غوث ہے کہ جو آپ کا آپ کی مدد کرتا ہے آپ کی فریادیں سنتا ہے یہ غریب نواز ہے اللہ تعالیٰ تو امیروں کو دیتا ہے لیکن یہ ماشاءاللہ غریبوں کو دیتا ہے یعنی دیکھیے کس قدر قباحت کس قدر اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان کے توہین تو یہ نام پرانے چلے آ رہے ہیں ہر زمانے کے مشرق و کافروں نے طرح طرح کے اپنے جو معبود بنا رکھے تھے جن کی پوجا کرتے تھے ان کو یہ نام لیے ہوتے تھے تو کیا حوداء السلام نے کیا فرمایا اتو جا جلفی اسماعین کیا تم ان مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو ویسے کرتے ہو کہ یہ سچے ہیں یہ معبود ہیں یہ دیتے کرتے ہیں کہ جو نام سمئی تمہا ان تم جو نام تم نے رکھے ہیں ان تم تم نے رکھے ہیں وہ آباؤ تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں مع نظل اللہ عبن سلطان اللہ نے ان کی کوئی دلیل حجت نادل نہیں کی کہ واقعی یہ یہ روزیاں دینے والا ہے یہ غریب غریب نواز ہے جو غریبوں کو, کو اپنے عطائق دیتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے نہ اللہ نے کوئی ایسی کسی کے ساتھ کوئی ایسی حجت نادل کی ہے یا نہ کسی کے بارے میں کوئی ایسا بیان کیا ہے کہ فلاں کون ہے بلکہ تم نے اپنی طرف سے ہی اپنے خیالوں سے اپنے فلسفوں سے تم نے یہ چیزیں گھڑی رکھی ہیں گھڑ بنا بنا رکھی ہیں جس کی کو اللہ کی طرف سے کوئی حجت یا دلی نہیں ہے فن تاضروں ان نما کو مر منتظرین بس انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کس چیز کا انتظار اس آداب کا جس کا قوم کہتی کہ لا کے دکھاؤ پھر فن جینا لدینما اہ برحمۃ منا اللہ ماتح کیا ہم نے بچا لیے ان کو حودیہ السلام کو فن جینا ہو بچا لیے ان کو وََینماں اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ان کو بچا لیا برحمتِ منا اپر رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوپر رحمتیں اہل ایمان کے لیے مختلف انداز سے ہوتی ہیں اس میں سے یہ بھی رحمت کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ پورا ہوتا ہے مدد کا وعدہ پورا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی آفت و مصیبتوں میں نجات دیتا ہے بقاتانہ دابر اللہ ددینہ کر ضبوب آیاتینہ بقاتعانہ اور کاٹ دی ہم نے دابر جڑ الدین ال لوگوں کی کر ذبوب آیاتنہ جنہوں نے جٹلایا ہماری آیتوں کو یعنی قوم یاد کے ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے تھے اور تاریخوں میں ان کا ذکر نہیں آتا کہ کتنے لوگ تھے لیکن قرآن کریم یہی ہے کہ جو ان کے پر ایمان لانے والے کچھ چند لوگ تھے ان کو اور حفظ علیہ السلام کو بچا لیا اور بچانے کے لیے بھی اللہ نے کس طرح بچایا اس کا بھی ذکر تفصیلات کوئی حادث یا قرآن میں نہیں آتا عام طور پر تو اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیتا ہے طوفان یا اس کے اوپر آداب آنے قوم پر آداب آنے سے پہلے نبی کو حکم دیتا ہے کہ وہ قوم سے نکل جائے اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو جائے تو اللہ عالم کو ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ اپنی قوم کو لے کر الگ ہو کیونکہ قومنوں کے بارے میں تو ہم نے کیا پڑھا ہے کشتی پر ان کو سوار کیا اور کشتی ان کے اللہ تعالی نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھ کر اللہ تعالی چلاتا رہا اور باقی قوم کو غرق کر دیا لیکن اس قوم کو بچانے کے لیے کیا انداز تھا وہ اللہ تعالی نے یعنی کہ یا تو حد علیہ السلام کو حکم دیا ہوگا کہ ان بستیوں کو چھوڑ کر دور نکل جائیں یا پھر وہ طوفان جو آیا تھا اسی طوفان میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت حکمت سے کو جو ہے ان کو بچائے رکھا اور باقی قوم کو تباہ کر دیا تو میں فنجعینہ ہوں بچا لیا ہم نے ان کو حود علیہ السلام کو الدینما ہوں اور جن کے ساتھ ایمان لانے والے سے برحمۃ الََّ الرحمت سے ماقاطع آنا اور کاٹ دی ہم نے دابر اللزینہ جڑ ان لوگوں کی کر زبوں بھی آیا اتنا جنہوں نے جٹلایا ہماری احتوں کو وما اور ماں قانین اور ایمان لانے والے نہ تھے ان کی جڑ کیسے کاٹی اس کی تفصیلات روایتوں میں آتی ہیں یعنی کہ تاریخی روایتوں میں یہ واقعات میں کہ قوم عاد جو کہ جس طرح بتایا ہے کہ ان کی بستیاں ان کے علاقے جو لہلاتے کھیتوں میں اور نہریں وہاں پر چلتی تھیں تو کئی سالوں تک بارشیں نہ ہوئی تین سال تک وہ بارش نہ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک وفد بھیجا بیت اللہ کی طرف اپنا وفد بھیجا بیت اللہ کی طرف اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت بیت اللہ موجود تھا اور لوگ کو حج کرتے تھے تو وفد بھیجا بیت اللہ کی طرف کہ جہاں جہاں پر جا کر وہ دعا کریں کس سے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بیت اللہ میں آ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی وفد ان کا آیا اور انہوں نے دعا کی کہ بارش برسنے کی تو ان کے دعا کے بعد جو ہے تین طرح کے بعد آتے ہیں ایک سفید ایک کالا اور تیسرا سرخ تو ان کو کہا گیا ان کے جو وفل کا لیڈر تھا ان کو کہا گیا ان تینوں بادلوں میں سے کون سا بادل تم چاہتے ہو اس کو اختیار کرو تو انہوں نے دیکھا کہ عام طور پر کالا بادل جو ہے وہ زیادہ یعنی کہ کالی گھٹا جس کو کہتے ہیں عام طور پر اس میں بارش پانی زیادہ ہوتا ہے تو انہوں نے کالی گھٹا جو ہے اس کو جو ہے اختیار کیا کہ یہ ہم اختیار کرتے ہیں تو جب انہوں نے اس کو اختیار کیا تو ان کو کہا گیا کہ تم نے جسے اختیار کیا ہے یہ اپنے اپنی قوم کے لیے عذاب کو اختیار کیا ہے تو چنانچہ وہ گٹا اس قوم پر جاتی پہنچتی ہے اور جب ان کی طرف جاتی ہے تو صورتحقا میں جس صلی اللہ تعالیٰ نے بیانیا ہے فرمایا ہے کہ جب وہ بادلوں کی طرف آتا ہے تو انہوں نے کیا کہا ہادا آر اد الم تنا کہ بادل ہمارے اوپر بارش بارش برسانے آیا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا ہاں ہادا آرد المتی رونا بل ہوا بل ہوا بل ہو مستل تم بھی عرفی ہا آداب العلیم کہ وہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلد بازی کر رہے تھے کہ لا کے دکھاؤ ہاں یہ وہ عذاب ہے جس کو تم کہتے ہیں کہ لا کے دکھاؤ یہ وہ عذاب ہے کہ جس میں سخت ترین آداب ہے ری فیہ آداب تو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا صورت الحاقہ کے میں شروع میں اللہ نے کیا فرمایا الحاقہ الحاق مذرا کے ملحقہ کہ آدم القاریہ میں عادفی کو بتا گیا وہ عَادٌ عد الفیلی کب تغیہ امہ عاد الفلی کبریس اور سرین عاطیہ سخ صرح علیہم صبح علیہ وحمٰن ایام الحسومہ اللہ ہے کہ ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا ان کے اوپر مسخر کی ہوا اور جو ہوا ان کو سات دن اور آٹھ راتیں تک ان پر مسلسل جو ہے چلتی رہی وہ ہوا ان کو زمین سے اٹھاتی آسمان کی بلندی تک جاتی اور وہاں سے ان کو سر کے بل جو ہے پٹ کر پھینکتی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ نم آ نخل خوابیہ وہ پوری قوم صحراؤں میں ایسی گری پڑی تھی جس طرح کہ کھجوروں کے تنے ہوں کھجوروں کے کھوکھرے تنے جس طرح انداز سے پڑے ہوں اس انداز سے پوری قوم حالانکہ اس سیراؤں میں گری پڑی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی فوجیں اما یارم و جنود رب کا اللہ کہ تیرے رب کی فوجوں لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے کہ یہ ہوا کہ جس میں ہم سانس لیتے ہیں یہ ہوا جس کو بڑے خوشگوار سمجھتے ہیں بالوقات اور بڑا لطف ہمیں حاصل ہوتا ہے اس میں اللہ تر اسی ہوا کو جو ہے اپنے لشکر اپنی فوج بنا کر جب بھیجتا ہے تو اسی ہوا نے ان کو اٹھاتی ان کو زمین سے ان کے لمبے چوڑے جسم جس پر ان کو بڑا فخر تھا بڑا تکبر تھا کہ من اشد المنّوا کہ ہم سے بڑا کون طاقتور ہے کون کس کی جسامت ہم سے زیادہ زیادہ سخت اور مضبوط ہے اللہ ان جسموں کو اٹھا کر ہوا میں بلندی کو لے جاتا اور وہاں سے ان کو پٹھ کر پھینکتا حتیٰ کہ ان کے سر کچھ لے جاتے اور اس انداز سے پوری قوم کو اللہ نے تبا کیا تو اللہ مانتا ہے وقتانہ دابر اللہ اور دابر کے معنی جٹ کاٹنے کا معنی کہ بالکل ان کا نام و نشان مٹا دیا ان کا بچہ تک نہیں چھوڑا جو کفر کرنے والے تھے تو جو بچے کون تھے جو ایمان لانے والے تھے ایمان لانے والے بچے اور کچھ وہ لوگ بچے جو کہ ان بستیوں میں نہیں تھے کہ جن کے طرف حود علیہ السلام کو نہیں بھیجا گیا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس بھی قوم یاد میں سے کچھ لوگ آباد تھے قوم یاد میں سے کچھ لوگ مکہ اور اس کے آس پاس بھی آباد تھے کہ جو اس طوفان سے اس یعنی عذاب سے بچے اس لیے جس یعنی کہ قوم یاد کے اوپر یہ عذاب آیا اور جو ہلاک ہوئی اس کو کیا کہا جاتا ہے عاد ارم یا آد ال قرآن کریم میں دوسرا اس کا نام جو پہلی عاد اس سے مراد ہوا معلوم ہوا کہ آد کی دو شکلیں ہیں دو قومیں ہیں وہ پہلی عاد اور بعد میں آنے والی دوسری عاد تو پہلی عاد یہ تھی کہ جو ہلاک ہوئی اور اسی لیے عربوں کی جو تقسیم کی جاتی ہے وہ عربوں میں تقسیم میں ایک تقسیم کیا ہے عرب الباعدہ کہ وہ عرب جو تباہ ہو چکے ختم ختم ہو چکے تو چنانچہ قوم عاد جو تھی عرب قوم تھی قوم عاد جو ہے یہ سب سے پہلی عرب قوم تھی کہ جو تباہ ہو کے ہلاک ہوگئی لیکن ان کی دو کو ہمیں بتایا ہے کہ ان کے دو قبیلے دو یعنی کہ دو قسمیں ہیں ایک وہ جو ہلاک ہوگی اور ایک وہ یا تو جو حودل اسلام کے ساتھ ایمان لانے والے تھے جو بچ گئے یا پھر جو ان علاقوں سے دور یعنی مکہ وغیرہ کے آس پاس جو اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے ان کو آدم کہا جاتا ہے کہ جو دوسری عادت تھی تو حودیر اسلام پر ایمان لانے والوں کے بارے میں جس میں پہلے اشارہ کیا ہے کہ بعض سائنسدانوں کی بعض تاریخ دار... تاریخی یعنی کہ جو ریسرچ کرنے والے ہیں یعنی کہ آثار آثار قدیمہ کی ان کو کچھ یعنی کہ لکھی ہوئی تحریریں ملی ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کاف, سے کافی ہزاروں سال پہلے کی کہ جس میں اس طرح بتایا انہوں اس میں لکھا ہوا پایا گیا کہ ہم انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ ہم محود علیہ السلام کے پیروکار ہیں اللہ کے اس یعنی کہ ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی اس کو ہم اس پہ ہم چلنے والے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر تو اور اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا کیا نعمتیں ہیں اور نعمتیں ہیں ہمارے اوپر اس انداز سے تو یہ تحریریں پائی گئی تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس طوفان سے بچے حود علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور باقی قوم کو اللہ نے اس انداز سے تباہ کیا دوبارہ دیکھیے وہ العآن اخادہ اور قومِ آد کی طرف بھیجا ان کے بھائی حد علیہ السلام کو کال یا قومی کہا انہوں نے کہ قوم عبادت کرو اللہ کی میں غیر نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کو معبود برحق افلاۃ تتقون کہ آپس تم ڈرتے نہیں ہو قال قالملادین کف اور من قومی تو کہا سردار انہیں اس کی قوم ان ان ان ان ان اس کی قوم سے جو کفر کرنے والے تھے ان علانوا کفی صفحہ بے ہم تم کو دیکھتے ہیں بے میں و ان من اور انعلاند القمن کا دبین اور بے شک ہم تم کو خیال کرتے ہیں یا تم کو سمجھتے ہیں جھوٹوں میں سے قالآ قومی کہا عنہ کے امر قوم لئی سبھی صفاہا مجھ میں کوئی بے نہیں ہے اولا کن رسول من رب العالمین لیکن میں رسول ہوں جہانوں کی طرف طرف سے بھیجا ہوا ابلی گکم پہنچاتا ہوں تم کو رسالات ربی اپنے رب کے پیغام وانا ان اور میں ہوں تمہارے لیے ناس ہوں نصیحت کرنے والا امین امانت دار ابا عجبتم تم ابا کے معنی کیا عجبتم تم تم کو تعجب ہے یا تم نے تعجب کیا ہے انجا اکم ذکر من رب کہ آیا تمہارے پاس ذکر وہی تمہارے رب کی طرف سے اعلیٰ راج منکم تم میں سے ایک آدمی پر لون زیرا کم تاکہ وہ تم کو اللہ کے آداب سے ڈرائے وض کرو اور یاد کرو اس جا اعلی کم خلاف اِز جب کہ جا تم کو بنایا خلافہ جانشین ممبادِ قومن نورخین قومنح کے بعد و زیادہ کم فلخل اور تم کو زیادہ کیا تمہاری جسامت میں پیدائش میں کشادگی تم کو دی فض کرو اللہ پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو لاء کم تاکہ تم فلاں کامیابی پاؤ قالو اجیتنہ کہا انہوں کہ کیا تو آیا ہمارے پاس لنا ابود اللہ وحدہ کہ ہم عبادت کریں اے کہ اللہ کی ون درا اور چھوڑ دے ماں کا نیا آبود آبا اونا جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا فاتینہ پس آ بیما تعیدہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے جساداب کا انکن من سعودقین اگر تو سچوں میں سے ہے قالہ کہا حد السلام نے قد وکلیکم مربکم رجسن وغد قد وقع وکلیکم تم پر آ پڑا مرب مرب کے طرف سے رجسن نہ پاکی وغدبن اور اس کا غدب اتجھا دل ونی کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو فی اسما ان ایسے ناموں کے بارے میں سب مئی جو نام رکھے تم نے انتم تم نے وہ آبا کو و, و تمہارے باپ دادا نے ماں نظر اللّہ بحہ بن سلطان جس کی نہیں نادر کے لڑک کو حجت دلیل فن تاضر پس انتظار کرو آداب کا انی ماں تمام من منتظر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں کرنے والوں میں سے فن جاہو پس ہم نے بچا لیا ان کو ولطی نما ہو اور جن کے ساتھ ایمانے والے تھے برحمۃ منا اپنی نحمت سے مقاتا آنا اور کاٹ دی ہم نے دا بدین کردہ وہ جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جٹایا ہماری ایتوں کو ہما کان امین اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے